بسم اللہ الرحمن الرحیم ننان ویوہ مکتوب دوزخ کے بیان میں عزیز بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ تمہیں بتایا جا چکا ہے وہ ان من کم اللہ میں سے ہر ایک اس میں اترنے والا ہے یعنی آگ سب کی جانے سب کی جائے درود ہے اور یہ آیت اس کے بعد ہی فرمائی ہے فمن نت جلدی نت پھر ان کو نجات ملے گی جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی پس ہمارا اس میں داخل ہونا بالیاقین ہے اور اس سے نجات پانا شک کے ساتھ ہے اب دوزخ کی وادیوں اور طبقوں پر غور کرو اور دیکھو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان فی جہنم سبعین الف وادن فی کل وادن سبعین الف شعب فی کل شعبن سبعین الف فعبان و سبعین الف اقرب لا ينتہی الكافر والمنافق دوزخ میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار غار ہیں اور ہر غار میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں کفار اور منافقین کے عذاب کی انتہا نہ ہوگی جب تک کہ ان سبوں سے نہ گزر لیں اور یقین ہے کہ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ من حب الحزن او دل حسنی ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں غم کے کنویں یا غم کی وادی سے صحابہ ردوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ غم کی وادی یا غم کا کنواں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویدمی تاود منہ جہنم کلو یوم سبعینی مرتن عدد لل قرائل مرائین یعنی دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی ستر بار پناہ مانگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے عالموں اور قاریوں کے لیے بنایا ہے دوزخ کے طبقوں اور اس کی وادیوں کا یہ حال ہے اس کے شمار کا اندازہ دنیا کی آرزو اور اس کی خواہشوں کی تعداد پر ہے اور اس کے طبقات کی تعداد بدن انسان کے ساتھوں بند کے مطابق ہے کہ آدمی انہیں جوارح کے انہیں جوارح کے ذریعے گناہ کرتا ہے بعض طبقے اوپر ہیں اور وہ جہنم کے عالی مقام ہیں اس کا نام جہنم ہے پھر سقر پھر لذا پھر حتمہ پھر صاعر پھر حجم پھر حاویہ یہ سب کے نیچے واقع ہے اب حاویہ کی گہرائیوں پر غور کرو اس کی کوئی حد نہیں ہے جس طرح دنیاوی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جس طرح دنیا کی ایک خواہش بھی پوری نہیں ہونے پائی کہ اس سے بڑھ چڑھ کر دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح حاویہ جہنم کا ایک عذاب ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا عذاب اس سے زیادہ تر سخت تر سامنے آ جاتا ہے اور حاویہ کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے ابو حریرا رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ میں حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ہم سب نے ایک آواز سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے میں نے کہا خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں ارشاد فرمایا ھذا حجر ارسل في جهنم منذ 70 عاما الان انتهي الى قهرها قهرها ایک پتھر ہے جسے ستر برس پہلے جہن میں ڈالا گیا تھا آج اس وقت وہ اس کی تہ تک پہنچا ہے آگ میں جس قسم کا عذاب ایک شخص پر کیا جائے گا وہی عذاب اس پر بار بار دہرایا نہ جائے گا بلکہ ہر عذاب کی ایک حد مقرر ہوگی اس کے بعد دوسری قسم کا عذاب کیا جائے گا اور وہ اس کے جرم و گناہ کے اندازے کے مطابق ہوگا لیکن ادنا درجے کا عذاب بھی اتنا شدید ہوگا کہ اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کی نعمت اور آرام پیش کیے جائیں تو سب ہیچ ہو جائیں اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ادن اہل اظبن بن علین دوزخ والوں کے لیے کم ترین عذاب آگ کی وہ جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا اب غور کرو کہ کم سے کم جو عذاب ہے اس کا یہ حال ہے تو جس پر سخت عذاب کیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا تم کو اگر آگ کی جلن اور اس کی گرمی میں شک و شبہ ہے تو ذرا اپنی انگلی آگ کے پاس لے جاؤ اور اندازہ کر لو اگرچہ اس آگ کی گرمی اور دوزخ کی آگ کے مقابلے میں ہیچ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ان دنیا غسلت بے صبئین دنیا کی آگ دریائے رحمت کے پانی سے ستر مرتبہ دھوئی گئی ہے جب کہیں دنیا والوں کی برداشت تک ٹھنڈی ہو گئی ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے او الف سنت حتی احمرت ثم اوقت تلکنت الفا ثم اوت عليها ألف سنة حتى اسودف سعود ان مظلم دوزخ کی آگ ہزار برس تک دہکائی گئی تو سرخ ہو گئی پھر دوبارہ ہزار برس تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی پھر سہ بارہ ہزار برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی پس دوزخ کی آگ کا رنگ بالکل سیاہ اور تاریخ ہے اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إشئكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعدي بعدا فأذن لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه في الصيف من حرها أو أشد ما تجدونه في الشتاء من زمحريرها اللہ آگ نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے تو اس کو دو سانسوں کے لیے چھوڑنے کی اجازت دی گئی ایک جاڑے میں اور دوسرے گرمی میں تم گرمیوں میں جو حدت و حرارت پاتے ہو وہ جہنم کی ایک گرم سانس ہے اور جاڑے میں جو سردی پاتے ہو وہ ضمحریر کی ایک ٹھنڈی سانس ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر مسجد میں سو ہزار آدمی ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں اور اہل دوزخ میں سے کوئی ایک پھونک مار دے تو سب کے سب مر جائیں حدیث میں ہے کہ دوزخ میں بختی نسل کے اونٹوں سے بھی زیادہ بڑے سانپ ہوں گے جس کو کاٹیں گے وہ ان کی زہر کی تکلیف چالیس برس تک محسوس کرے گا اور بچھو بھی اونٹ کے برابر ہوں گے ان کی ڈنگ کا زہر بھی چالیس برس تک تکلیف دے گا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرد ہوگا جو سات ہزار سال کے بعد آگ سے باہر نکالا جائے گا کاش کہ وہ شخص میں ہوتا اور ایک دن آپ کو دیکھا گیا کہ ایک حجرے میں بیٹھے رو, رو, رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں دوزخ میں ڈالا جاؤں اور آتش دوزخ بھی مجھے پاک نہ کر سکے اسی جگہ کہا ہے ربائی اندر خور ماچو چو ہیچ پاک نا بودھ در عالم ما حدیث خاک نہ بود روز رحمت نبر کے در حضرت ما ازکشتن ہیچ پاک با نہ بود کوئی بھی پاک سے پاک ہمارے دربار کے لائق نہیں پھر بھی کسی خاکی کا یہاں کیا پوچھنا اس دن رحمت کے بھروسے سے, بے سے پر بے خوف نہ بیٹھے رہو کیونکہ ہمارے دربار میں کسی پاک سے پاک کو بھی عذاب دینے میں کوئی خوف نہیں ہے جب حضرت خواجہ حسن بصری عنہ کا یہ حال ہے تو ہم جیسے مشتخاق گنہگار اور خاکسار کیا چیز ہیں اور کس شمار او قطار میں ہیں خواجہ احمد عرب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دھوپ کے مقابلے میں سایہ کو اختیار کرتا ہے تو دوزخ کے مقابلے میں بہشت کو کیوں اختیار نہیں کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے حسین و جمیل اور تندرست فصیح زبان ایسے ہوں گے جو دوزخ کے طبقوں میں چیختے چلاتے اور گریا و زاری میں مصروف رہیں گے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ فرماتے تھے خدا میں تیری آگ کی گرمی کیوں کر برداشت کروں گا جبکہ تیرے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا اور تیرے عذاب کی آواز کیوں کر سنوں گا جبکہ تیری رحمت کی آواز سننے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے ذرا ان ہستیوں کا خیال کرو اور دیکھو کہ وہ کتنے خوف و خشیت میں مبتلا رہے ہیں اب جانو کہ اللہ تعالی نے آگ کو بڑا ہولناک پیدا کیا ہے اور اس میں داخل ہونے والوں کا ایک گروہ بھی پیدا کیا ہے ان کی تعداد نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالی کی مشیت میں مقر ہو چکی ہے اور اس قضا و قدر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بس ہماری اور تمہاری اس غفلت پر سخت تعجب اور ہے ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ روزے اول ہمارے حق میں کیا فرمان جاری ہوا ہے اگر تم کہو کاش ہم کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے ہم کہاں بھیجے جائیں گے اور ہمارے حق میں قضا و قدر نے کیا لکھا ہے تو جانو کہ اس کی ایک علامت اور نشانی ہے اگر تم اس علامت سے انصیت پیدا کرو تو اس کے ذریعے سے تمہاری امیدیں صادق ہو جائیں گی اور وہ علامت یہ ہے کہ اپنے حال اور اعمال کو دیکھ دیکھو کہ جو شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی انجام دہی بھی اسی پر آسان کر دی گئی ہے بس اگر کار خیر کی راہیں تمہارے لیے کھول دی گئی ہیں تو ان پر چلنا تمہارے لیے آسان ہے تو خوشیاں مناؤ کہ تم دوزخ کے عذاب سے دور ہو اور اگر ایسا ہے کہ کار خیر کا تم ارادہ ہی نہ کرو اور ارادہ بھی کرو تو ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں جن کو تم دور نہیں کر سکتے اور شریعت کی طرف بھی توجہ نہ کرو کہ اس کے ذریعے رکاوٹوں کے دور ہونے کا سامان مہیا ہو جائے تو جان لو کہ یہ باتیں تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہیں جن کی طرف تمہاری طبیعت کا رجحان ہے کیونکہ یہی عاقبت کی دلیل ہے جیسے بارش نباتات کی رویدگی کی اور دھواں آگ کی دلیل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے ان جہیم یقینا نیک لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور بد کردار لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے اب اپنے نفس کا اس آیت کی ان دونوں حالتوں سے موازنہ کرو تاکہ ان دو مقاموں میں سے تمہاری جائے قرار معلوم ہو جائے حضرت خواجہ یہ معاد راضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے آپ کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ ان دو مصیبتوں میں سے کون سی مصیبت زیادہ سخت ہے بہش سے محروم ہونا یا دوزخ میں جانا لیکن بہرحال جنت کی نعمتوں سے محروم ہونا دوزخ کی تکلیف برداشت کرنے سے زیادہ آسان ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہنا زیادہ دشوار ہے بنسبت اس کے کہ کسی وقت اس سے رہائی اور عذاب سے چھٹکارا ممکن ہو لیکن دوزخ کا آبدی عذاب تو بہت ہی دشوار ہے کون سا دل اس کو برداشت کر سکتا ہے اور کون سا نفس اس پر صبر کر سکتا ہے اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا خیال ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے دوزخ اور اس کے عذاب کا یہ تھوڑا سا بیان ہے جو تم نے سنا یہاں ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ جب موت اس دنیا کے حجاب کو اٹھا دیتی ہے ان نفس اس دنیا کی قدورتوں سے آلودہ رہ جاتا ہے تو کلتن اس دنیا سے جدا نہیں ہوتا اگرچہ اپنے مرتبے میں کم و بیش ہوتا ہے جیسے کسی چیز پر زنگ بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایسے آئینے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کو زنگ کی دبیس تہ نے تباہ و برباد کر دیا ہو اس کی اصلاح اور سیقل اور جلا کرنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ہمیشہ حجاب میں رہا کرتے ہیں ناؤز باللہ منحا اور بعض لوگوں کا جوہر زنگ و قدورت کی اس حد تک پہنچتا ہے کہ صاف ہونے اور جلا قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے تو اس کو دوزخ میں اس لیے ڈالیں گے اور اس وقت تک رکھیں گے کہ اس کا زنگ و میل دور ہو جائے اس کا آگ میں ڈالا جانا محض تسکیا اور صفائی کی ضرورت کے مطابق ہوگا اور اس سے ایک پل بھر کی بھی کمی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور یہ بات اکثر گنہگار مومن کے لیے ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ سات ہزار سال میں کوئی نفس ایسا اس دنیا سے رحلت نہیں کرتا جس کے ساتھ اس دنیا کی تیرگی اور آلائش نہ باقی رہتی ہو اگرچہ تھوڑی ہو اب یہاں اس آیت کے اثرات سمجھنے کی کوشش کرو رب کا اور تم میں سے ہر ایک کے لیے اس دوزخ میں سے گزرنا ضروری ہے اور یہ بات تمہارے پروردگار نے لازمی مقدر فرما دی ہے وسلام